تو آیا تھا امام رحمہ اللہ کے نام کا اسی طرح سے ان کے پیدائش اور ان کے ہدائی زندگی کا ان کے خاندانی حالات السکر آیا تھا اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کے مشاہد کا تذکرہ آدمی کچھ امام بخار رحمہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے ایک ہزار اسی لوگوں سے استفادہ کیا ہے اور یہ وہ لوگوں نے سب کے سب بڑے محدث تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے صرف اور صرف انہی لوگوں سے علم حدیث حاصل کیا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے بالکل صحیح اور درست تھے جن کرایتی المان و قلوا عمل ایمان یہ قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے وہ لوگ جن کے عقائد درست نہیں تھے ایسے لوگوں سے میں نے علم حاصل نہیں کیا تو علم حاصلات کس سے کر رہے ہیں کن لوگوں سے کر رہے ہیں اس کا بھی آدمی کو خیال کرنا ضروری ہے ہر اہرے غیرے سے علم حاصل کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے امام مخال رحمہ اللہ انتفاق کیا کرتے تھے کہ کن لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے امام مخالی رحمہ اللہ کے مطالب ہیں وہ زمانی اعتبار سے پانچ طبقات میں محسور ہیں ان میں سے پہلا طبقات امام مخاری رحمہ اللہ کے ان مشاہد کا ہے جو تابعین کے شاگرد ہیں یعنی طبعی طبع اور تابعین کے شاگرد ہیں یعنی آ... امام مخاری کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف دو واسطے ہیں ایک تابعی کا اور صحابی کا جب امام بخاری ان لوگوں سے روایت کریں گے امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف کتنے واسطے ہوں گے تین واسطے ہوں گے تو ایک تو سب سے پہلا طبقہ امام بخاری کے ان مشاہد کا ہے جو طاب کے شاگرد ہیں ان میں نام آتا ہے محمد ابن عبداللہ انصاری مکی بن ابراہیم یزید بن عبیب ابو آصم النبی یہ وہ لوگ ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ اساتذہ ہیں اسی طرح سے دوسرا طبقہ ان لوگوں کا جو انہی کے ہیں مثر تھے انہی کے زمانے کے تھے لیکن جو سفاط تابعین ہیں ان لوگوں سے روایتیں نہیں لیتے زمانہ ان کا پایا ہے لیکن ان اضرا کو جو موقع ملا تھا سفا تابعین سے وہ موقع ان لوگوں کو نہیں مل سکا لہذا ان کے واسطے سے مقابلے روایت کرتے ہیں تو واسطے بجائے تین کے کتنے ہو جاتے ہیں چار ہو جاتے ہیں گھر یہ لوگ بھی پہلے لوگوں ہی سے ہم کتنے ہیں جو آپ کے ہمادر ہیں لیکن ایسے لوگوں نے استفادہ کی جن سے اس استفادے کا موقع نہیں مل سکا آپ کے ملک میں نہیں ہوئی آپ کی ان تک رسائی نہیں ہو سکی تو اس طرح سے ایک زمانہ تو نہیں کر سکے ان میں نام آتا ہے آدم ابن ابیا ابو मरियम سعید ابن ابی مریم اس طرح کے اور لوگ جن کا نام آتا ہے تیسرا طبقہ کے مام اللہ کے اصل مشاعر، اصل تیسرا طبقہ کا جن کو استاد کہا جاتا ہے جن کی ملاقات تابعین سے نہیں تابعین سے ان کی ملاقات نہیں ہے البتہ جو کبارے طبع تبا طابئین ہیں ان سے ان کی ملاقات ہے فلاذا تباہ طابئین اقتصادی اطبائے تابعین ان کے امام رحمہ اللہ کے بیچ میں کم کتنے واقع ہوں گے چار واقع بیدار ہوں گے ان میں اصل کا اکثر کے ساتھ خطیبہ بن سعید علی بن مدینی یحیہ ابن معین اسی طرح سے احمد بن احمد اصاف راہیا ابوبکر امنبی شیبہ اسعقنبی ابن بن ابنبی شیبہ یہ اساتذہ امام مخال رحمہ اللہ کے اصل اساتذہ ہیں جن سے امامخال رحمہ اللہ نے زیادہ استفادہ کیا ہے بعض شروع کے دو طرفات ہیں ان سے اتنا زیادہ امام مخال رحمہ اللہ کے استفادہ نہیں ہے یہ مام مخال رحمہ اللہ کے اصل اساتذہ ہیں جن سے مام نے استفادہ کیا چوتھا طبقہ امام مخالی رحم اللہ کے ان لوگوں کا آتا ہے جو امام مخالی رحمہ اللہ کے اہم اثر سے اور طلب علم میں ان کے رفیق سے ساتھی تھے تو اپنے ساتھیوں سے بھی امام مخالی الحمد اللہ نے علم استفادہ کیا ہے ان میں نام آتا ہے محمد بن میع ابدی کا ابو حاکم اراضی کا اب ان حمایت کا یہ بولو گے امام خخیر رحمہ اللہ جہاں معذرے لیکن ان سے بھی امام مخیر الحماء اللہ نظر ان کے پاس کے حدیب موجود ہیں ان لوگوں سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے اور آخری اور پانچواں طبقہ امام بخاری کے مشاہد میں ان لوگوں کا ہے جو امام بخاری کے شاگرد ان کے کلامدہ ہیں ان سے بھی امام بخائے رحمہ اللہ نے استفادہ کیا لیکن نہ بھی رہتا ہے فائدے کے قابل انہوں نے اس طرح کے استفادہ کیے ہیں ان میں امام سمدی کا نام اس سے پہلے آپ نے بتایا ہوگا امام رحم اللہ امام بخاری سے اسی طرح سے عبداللہ ابن احمد العامل حسین ابن محمد القبانی یہ وہ لوگ ہیں جن سے امام مخار الرحمہ اللہ نے فائدے کے لیے استفادہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لائے Yes, جب صبح امن ہوا بہو وہ امن ہوا متل ہو امن ہوا دونوں اس وقت تک کوئی محدید کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بڑوں سے بھی استفادہ نہ کرے ان سے کتاب تدریف نہ کرے اپنے جو ہم اک ہیں مت ہیں ان سے بھی استفادہ نہ کرے اور جو اپنے سے کم کر چھوٹے ان سے بھی استفادہ نہ کرے یہ مطلب زبانی نہیں سمجھ زبانی دیل بات بات. کہ عملی طور پر کر کے دکھایا عملی طور پر امام بخاری نے کر کے دکھایا کہ امام بخاری کے اساتذہ میں آپ دیکھیں گے ان سبھی لوگوں کا نام آتا ہے چاہے امام بخاری کے پہلے کہ ہوں چاہے مام بخاری کے خطر ہوں چاہے امام بخاری کے میں دامیات ہوں سبھی طرح کے لوگوں سے امام بخاری نے کسبے کیا استفادہ کیا اب امام بخاری احمد اللہ کا فن حدیث میں کیا مقام و مرتبہ ہے یہ بہرحال کسی سے مقتی اور پوشیدہ نہیں ہے امام بخاری کا علم حدیث میں کیا مقام ہے برال امام بخاری فن حدیث کے سرخیل ہیں اور صدارت اور امامت کا مقام آپ کو حاصل ہے اور امام بخاری کے علم حدیث میں مقام مرتبے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ کو امام الحفاظ کے لقب سے یاد کیا جائے امام الفاظ اففاظ حافظ قرآن حدیث ہر ایک کو حافظ کے لطف ایسے نہیں مل جائے کرتا تو حافظ نہیں حافظ ہے بلکہ کیا ہے امام ال لقب دیا گیا اور چند علماء ایسے ہیں جن کو لقب کون سے ملا ہے امیر المومنین الامن حدیث سفیان شعبہ ابن المبارک اس طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو لقب ملا ہے انہیں میں سے کون ہے امام بخار الرحمہ اللہ جنہیں امیر المین کے لقب سے ملقب کیا گیا تو امام الفقا امیر المین فرحی جیسے لقب سے آج ملتب کیا گیا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں امام بخار الرحمہ اللہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے فن حدیث میں امام رحمہ اللہ کے زمانے میں جتنے محدثیب موجود تھے ان سب پر آپ پائے تھے چاہے بحب حدیث کا مسئلہ ہو چاہے علم رضال کا مسئلہ ہو چاہے علم علل اور دقائق حدیث کا مسئلہ ہو ان تمام امور میں امام بخار رحمہ اللہ اپنے تمام اقران پر تمام ہم اثر لوگوں پر ممتاز تھے جس کی شہادت خود اس زمانے کے لوگوں نے دی ہے ہماری اپنی بات نہیں ہے ایران سے پہلا مسئلہ حفظِ حدیث کا ماں مخال رحمہ اللہ کو کتنی زیادہ حدیثیں یاد تھی اس کا ایک سوچا سب کرا ابھی آپ آب نے کل اس سے پہلے سنا ہے کہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں امام مخال رحمہ اللہ کے کی بارے میں کیا پڑھا آپ نے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں اس صرف حدیث نہیں کی ان حدیثوں کے روا صحابہ صابہ کی جائے پیدائش جائے, جائے وفات تاریخ وقت اور کہاں کے رہنے والے تھے ساری باتوں کے ساتھ معلوم سے ان کو تو بنے حفظ حدیث کا کیا مقام مرد ہوا تھا خود امام بخاری نے فرمایا ہے مئت الف حدیث صحیح وہ میت الف حدیث غیر صحیح مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیث سے یاد ہیں جو خود امام بخیر رحمہ اللہ نے کسی موقع فرمایا تھا جبکہ امام بخاری صحیح بخاری کا انتخاب تو اس سے کہیں زیادہ حدیثوں سے امام بخیر رحمہ اللہ نے کیا ہے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے حفظِ حدیث کا یہ حال تھا کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور ایسا ہو کہ امام بخاری کو حدیث معلوم نہ مجال نہیں تھی نانچہ بمتاب کا بات کہ آپ نے کہ لوگوں نے کس طرح سے امتحان لیا اور امام کو حدیث معلوم ہی نہیں لیکن تو امام مخالی الرحمہ اللہ کے سامنے کوئی حدیث آپ پیش کر دیں اور امام مخالی رحمہ اللہ کو نہ معلوم ہو ایسا ہو نہیں سکتا تھا فیان کسی کو جگراو کہا جغراف کے بارے میں ہوتا ہے کسی کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہیں جو اس کے لیے غریب ہو نئی حدیث اس کے لیے ہو تو ایسا کوئی ان پر جگراف کرتے امام تھے رحمہ اللہ پر کسی کے مجال نہیں تھی فیلان سے ایک بار امام مخاری نے فرمایا کہ بن علی الفلہ امام مخاری کے زمانے کے ہیں بہت بڑے محدث تھے کہہ رہے ہیں ان کے سلامتہ نے ایک بار آ کر امام مخالی رحم اللہ سے حدیث کا مطاق کیا مداکر حدیث میں ان لوگوں نے ایک حدیث سنائی جس کے بارے میں فرمایا لا رقو مداکر حدیث میں ان لوگوں نے ایک حدیث سنائی امام مخاری نے فرمایا اس کے بارے میں کیا فرمایا لا لارف سن کر کے بہت خوش ہوئے ہو لوگ سن کر کے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہم نے آج تو ایک حدیث امام مخاری کے سامنے ایسی پیش کر دی جس کے بارے ان کو کہنا پڑا لارفو لا سو کر کے گئے اپنے استاد کی بات اس کے بعد اب علی الفلا کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے جا کر کہا دا کرنا محمد بن اسماعیل بے حدیث ہو آج حضرت ہم نے تو آپ کا سموسا کر دیا آپ کے جا کر کے ہم نے ایک حدیث کا مذاکرہ ان سے کیا انہوں نے وہ حدیث معلوم ہی نہیں کیا فرمایا کہا حدیث لا محمد بن اسماعیل لے سا بے حدیث کیا کہ حدیث لا یارف محمد بن اسماعیل لئی صبح حدیث وہ حدیث جو امام محمد اسماعیل کو معلوم نہ ہو سرے سے حدیث ہی نہیں ہو سکتی ہے یہ کس کا قول ہے عمران صاحب امام خانی کے زمانے کے بہت بڑے محدث محادیث بن علی الف کا قول ہے حدیث اللہ یا محمد بن لئی سب حدیث تو یہ جملے ایسے ہی کسی کے بارے میں استعمال نہیں ہو جایا کرتے ہیں سے کوئی حدیث امام بخاری کے سامنے آ جائے اور وہ حدیث انہیں نا معلوم ہو ایسا نہیں ہو سکتا تھا جہاں کا مسئلہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی رجال کی معرفت کا امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب التاریخ القبیر جو کہ اور بھی کتابیں ان کی موجود رجال پر ہیں التاریخ اختاری اس کے لیے شاید موجود ہیں فراہم اس کتاب کے اندر تیرہ ہزار تین سو آٹھ لوگوں کے سامان موجود ہیں تیرہ تین سو آٹھ لوگوں کے سوانخار رحم اللہ نے اس کتاب میں درج کیے اور انہوں نے خود فرمایا ہے کہ اس تاریخ کے اندر میں نے جو عسمہ ذکر کیے ہیں ہر ایک کے بارے میں مجھے کوئی نہ تو ان کا قصہ واقعہ معلوم ہے لیکن جان کر کے میں نے ترک کر دیا ہے تاکہ یہ کتاب بہت زیادہ زخیم نہ ہو جائے جو پھر بھی آٹھ نو جلدوں کے اندر موجود ہے کہ اگر میں زیادہ واقعہ ذکر کروں گا تو کتاب زیادہ ضخیم ہو جائے گی اور لوگوں کے استفادہ اس سے مشکل ہوگا لہٰذا اختصار کی وجہ سے میں نے اس طرح کے بہت سارے واقعات ترک کر دیے ہیں اور چھوڑ, کر دیئے ہیں چھوڑ دیئے ہیں میں نے اسی طرح سے امام رحمہ اللہ رجال کے بہت بڑے عالم تھے اور فن جر و تعداد میں آپ کو بڑا مقام حاصل تھا فن جر و تعداد کچھ علماء ایسے ہیں محدود جر و تعداد کے عما جن کا شمار میں ہوتا غلط غلطی ملی اور جرم کردی کسی کچھ ایسے ہیں جو متصاہین میں ہیں بہت سی خامیاں ہو بھی ہلکی جر کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو معتدلین میں سے اگر کسی کی جر کر دیں تو بھی پختہ اور کسی کی تعادل کر دیں تو بھی پختہ امام احمد اللہ ان علماء جر و تعلیم میں سے ہیں جن کا شمار علم معتدلین میں سے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی جرہ کرے تو بھی نہیں کہیں کہ آپ اس متین میں سے دیکھنا پڑے گا پتا نہیں کہیں اپنے سختی کی وجہ جرہ کر دی ہو اور اگر کسی کی اور کسی کی توفیق کرتے ہیں تو کبھی نے کسی ان نہیں تصاویر ہو سکتا ہے ذرا ڈھیل میں سے ہی توسیع کر دی ہو ان میں متدرین میں سے جن کے طول کا ہمیشہ اعتبار ہوا کرتا ہے تو امام اسی طرح امام خوری رحمہ اللہ الفاظ کے استعمال میں بہت زیادہ محتاط کبھی کسی راضی کے بارے میں فلاؤ فلاؤ اس طرح کے کلمات خطے استعمال نہیں کیا دلتی. اس طرح کی کلمات استعمال نہیں کیا کرتے تھے امام بہت اگر آ رہی سب ہے کہتے تھے سکتو انہو سکتو انھو آپ دیکھیں گے بہت ہلکا سا کلمہ ہے لیکن امام جس کے بارے سکتو آنو دے دے وہ سمجھے راوی ہے کسی کے بارے میں کہتے تھے پی ہے نظر پی ہے نظر محلے نظر ہے اسی کے بارے میں پی ہے نظر کہتے اور لوگوں کے راوی بالکل کیا ہے مترو نا قابل کسی قابل نہیں ہو کسی کے بارے سطر سے کہہ دیا کرتے تھے ترکو یوں تو آپ کا ترکو لوگوں نے چھوڑ تھوڑی دیر ترقو کرنے کا مطلب فطی طور پر لوگوں نے ان حدیثیں نہیں قابل ہیں ہی نہیں کہ ان قدیشوں کو لکھا جائے تو اس طرح کی کلمات استعمال کیا کرتے تھے فی نظر ترقو ہو تاکہ وزار صدار اس طرح کی کلمات امام مخالف رحمہ اللہ استعمال نہیں کیا کرتے تھے بڑے لوگوں کی اصطلاحات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کلما استعمال کرے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح کے سخت کلمات امام بخیر رحمہ اللہ گریز کیا کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اسی کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس کی وجہ سے اللہ و تعالیٰ کہ ہماری کیا ہو گرفت کی ہو زیادہ بہت زیادہ محتاط تھے جب ہو تعدیل کے بارے میں امام مخاض رحمہ اللہ یہ تو مسئلہ امام خاضر رحمہ اللہ کے فن رجال میں مارفت کا ایک بہت ہی عامز فن ہے فن حدیث میں کون سا علم علم علم علل کے بارے میں امام مخالی رحمہ اللہ کو اعلیٰ مقام حاصل تھا سینانچ امام مخال رحمہ اللہ کے شاگرد فن ایل کے امام کون صاحب سا امام ترمیز رحمہ اللہ امام مخاری کے شاگرد ہیں اور ورثے میں ملا انہیں علل کل تو ایل ال کے امام ہیں ایل الف ان کی کتابیں کتاب الحل کے نام سے ان کی دو کتابیں کبیر اور صدیح. تو وہ بھی فن علل کے امام ہیں انہوں نے کہا ہے لمب ارا حضم ولا سیمان الختاری و معرفت کبیر علما بن محمد ان اسماعیل انہوں نے کہا چاہے وہ علاق کا علاقہ پورا ہو بغداد ہے کوفہ ہے بسرا ہے چاہے وہ خوراسان کا علاقہ ہو ان میں سے کہیں میں نے علل کے باب میں کے باب میں کسی طرح سے تاریخ ارجال کے باب میں امام بخاری سے بڑا عالم کو انہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا سبھی علماء کو دیکھا تو زمانے کے انہوں نے ان کا امام بخاری سے بڑا عالم میں نے اس باب میں اب تک کوئی نہیں دیکھا اسی طرح سے احمد ابن حمدون فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک جنازے میں تھا جنازے امام بخاری بھی تھے اور محمد انہیا اکدہلی بھی تھے دونوں زمانے کے مشہور امام دونوں میں مسئلہ پیدا ہوگا اس کا تذرا ان شاء اللہ آگے آئے گا دونوں موجود تھے کہہ رہے کہ دیکھا میں جنازے میں محمد نیا اکدہ امام بخاری سے ایل کے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہیں اور امام بخاری ایسے جواب دے رہے جس سے کوئی تیر چل رہا ہے. تیر چھوڑا کتنے تیز جاتا ہے اس طرح جواب دے رہے ہیں جیسے تیر کی طرح سے جیسے کوئی قلو اللہ آباد پڑھ رہا ہونا جیسے کوئی کیا پڑھ رہا ہو فل اللہ کتنا بھولتے ہیں اس میں اوراد میں نہیں بھولتے تو so ایل کے بار میں ان کے سوالات کا ایسے جواب دے رہے تھے جیسے کل کی بلاوت کر رہے ہیں اور فرق فر بالکل جواب دیتے جا رہے تھے یہ امام بخاری اللہ کا مقام تھا امام بخار ام اللہ کے مشہور شاگرد امام مسلم رحم اللہ نے ایک بار امام بخاری کے سامنے کفار مجلس والی حدیث کہ مجلس سے اٹھے تو کون سی دعا پڑھنا چاہیے اس سے مجلس کا کفارہ ہو جاتا ہے دونوں نے کہا کہ آپ اس سے بہتر کوئی حدیث جانتے ہیں اس کے اندر کوئی اس سے بھی بہتر سنت آپ کو معلوم ہے ہو معلوم تو نہیں مجھے ہے لیکن اس سنت میں کیا موجود ہے علت موجود آپ پریشان ہو گئے مصنوعی سنت کے اندر علت موجود ہے تو انہوں نے کہا بتا دیجئے کیا علت ہے تھوڑی معطر اللہ جو مستور ہے اس کو مستور رہنے دیجئے کیا فائدہ ہے کر کے کہا نہیں نہیں بتا دیجئے اور اس کے بعد کہا نہیں دیکھا نہیں بتا رہے تو کیا کہا انہوں نے دعنی حق اوق پار ضلع کا یا استاد الستادین وہ سید المحدین وہ طبیب الحدیث بھی الڈ ہی آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے پیشانی کا کیا ہوا تھا ہاں آپ کے پاؤں کا میں بوسہ دوں اور کیا یا استاد الستادین استاد الساتذہ سید المحدثین اور طبیب الحدیث فی علل ہی. حدیث کی جو علل ہوتی ہیں حدیث کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے طبیب اور ان کے ڈاکٹر آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کا بہت لیکن آپ مجھے کیا کیجئے یہ بتا دیجئے آپ اس کے اندر کیا علت ہے جنہیں جب جمع اللہ نے تو انہوں نے کہا لاسک اللہ آخر وہ آج شادی دنیا میں آپ سے کوئی حاصل انسان ہی بلد رکھ سکتا ہے اور میں گوار دیتا ہوں دنیا میں آپ کی کوئی نذیر موجود نہیں ہے تو امام بخار رحمہ اللہ کے مقام تھا امام مسلم نے کیا ان کے کی بارے فرمایا وہ طبیب کبیب الحدیف تھی ایللم ایلل حدیث کے کی کیا یہ طبیب کا لقب القبل امام مسلم رحمہ اللہ نے تین سارے اخبار سے امام بخار رحمہ اللہ کے فن ایل میں ان کے مقام وقت کا اندازہ ہوتا ہے امام اسی طرح سے امام بخار رحمہ اللہ کا سیطھ میں کیا مقام تھا یہ تو حدیث میں مقام ہوا فنہ لوگ تانا دیتے ہیں محدثین محدسین اور کے اور نام کام سیادلہ مانے وہ لوگ جو دبا دیتے ہیں آپ بتائیں فلاں بیماری دے گا آپ کو جو دوا بیچنے والا ہے کیا کہتے ہیں اس کا نام سے میڈیکل سٹور میڈیکل سٹور والا چاہے کہیں کہ میں فلا فلا بیماری مجھے دوا دے گا آپ کو اس کا دبا دبا دبا تو کس نہیں کسی طریق سے ہمارے پاس دوائیں ہیں کون کس مرض کی دوا نہیں معلوم چلو کیا دلہ دیتے مہاد کو محدثین یہ سیادلہ خالی فارمسٹ ہیں اور یہ میڈیکل اسٹور والے ہیں ان کے پاس یہ موجود حدیث ہیں کون سی حدیث کس مرض میں کام آئے گی کس مسئلے میں کس حدیث سے استعمال کرنا یہ سب ان کو نہیں پتا ہوتا خالی حدیث جمع کرنے والے ہیں باقی کس حدیث سے کون سا مسئلہ مستمت کرنا ہے یہ سب کام کس کا ہے یہ فائ کرام کا ہے لیکن یہ بالکل غلط کہنا کتنے بڑے بڑے سے محدثین تھے جن محدثین نے کتابیں تکمیم کی ہیں چاہے بخاری ہوں سے امام مسلم ہوں آپ دیکھ لیں یہ سب مسائل کے کیا کیا ہونے سنیں بتاؤ کہ اخبار کائم کیا اور اخبار کیا ہے کے کیا حبیب مثبت ہوتے ہیں چاہے امام ترمید رحمہ اللہ ہوں سب کے سب جہاں بڑے محدث کے بڑے کیا تھے پھر بھی دیکھ امام بخاری رحمہ اللہ کا فقہ میں کیا مقام مرتبہ تھا وہ دیکھ لیں اس زمانے کے علماء کے اقرال کی روشنی میں یاقوب بن ابراہیم ابن احمد الخائی دونوں فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل فقی الامہ محمد بن اسماعیل اس امت کے فقیح ہیں اسی طرح سے محمد ابن بشار بندار امام رحمہ اللہ کے استاد محمد ابن بشار بندار امام بخائے رحمہ اللہ کے استاد ہیں انہوں نے کیا کہا وہ کسی عام آدمی کی شہادت نہیں ہونا چاہیے امام بخاری کے استاد کی شہادت ہے وہ اب کا ہمارے زمانے میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہیں ان میں سب سے بڑا فقیر اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ محمد بن اسماعیل ہیں اسی طرح سے جن امام بخاری بسرا تشریف لائے تھے اس موقع سے انہوں نے ہی فرمایا تھا سید الفتاح آج ہمارے یہاں کون تشریف لا رہے ہیں کہا کے سردار تشریف لا رہے ہیں ماں مخالف کی شہادت ہے اسی طرح سے احمد انہ ترماری کہتے ہیں من آراضا الا فقی فیط فل محد ال, الٰ اسماعیل اگر کوئی واقعی مانو تو فقی بہت ملیں گے آپ کو اگر واقعی مانوں میں آپ کوئی فقیر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسے دیکھ لیجیے آپ محمد اسماعیل کو دیکھ لیں فقیر کی میں فقیر اسے کہا جاتا ہے اسی طرح سے ابو مساوہ ظہری نے کہا کہ محمد ابن اسماعیل اب کاحمد ابن ہمارے نزدیک تو امام بخاری احمد ابن حمبل سے بڑے محتس اور بڑے احمد ابن حمبل امبا میں سے جن کی ہے کہ مکتب فکر ہے جانتے ہیں آپ تو کہا انہوں نے کہ ہمارے نزدیک تو امام بخاری امام احمد کے بڑے مادسف ہی ہیں اور بڑے فقیر بھی ہیں ایک ساتھ بجلی میں تو کہاں تھرا تھا کیا تھوڑا سا ہاں تھوڑا تجاوز ہو رہا تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں ہم تھوڑا امام احمد تو بڑا بنا دیا باہر میں کام تو ابھی تو کم کام ہے نے تھوڑا سا کم نے کہا کہ اگر آپ امام مالک کے زمانے میں ہوتے تو لوگ مالک مگر کا ضلع وزگی وہ وز محمد اسماعیل لکولتا قلعہ عما واحد حدیث <بَلْفَتْ> اگر آپ نے امام مالک کا زمانہ پایا ہوتا دیکھا ہوتا تو آپ خود یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ امام مالک اور امام بخاری دونوں فط اور حدیث دونوں میں کیا ہیں برابر ہیں امام مالک کا حدیث میں کیا مقام ہے حدیث میں کیا مقام ہے سب جانتے ہیں تو اگر آپ ان کا زمانہ پایا ہوتا تو ابھی تو امام محمد کی بات کر رہا ہوں امام مالک آپ خود کہنے پر مجبور ہوتے کہ امام مالک اور امام بخاری دونوں میں فقہ ہو جائے ابھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں یکساں اور برابر ہے اسی طرح سے ایک ساتھ فرماتے ہیں جب احمد میں ہر نیشہ دوری کا انتقال ہوا تو اس میں مشہور فقیر اسی زمانے کے ساتھ میں رہا ہوئے جہاں بھی آپ نے امام صنعت کے اندر امام احمد کا قول پڑھا ہوگا اشاد کا نام بھی آیا ہوگا آپ کو اس کے اندازہ کر سکتے باقاعدہ کیا مقام اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے اقرب ان کی ہوا کرتی تو جنازے کے اندر امام بخاری بھی موجود تھے اور اسی طرح سے کون موجود تھے اساد میں راہیا موجود تھے کہتے ہیں کہ دونوں سوال ہو کر کے جا رہے تھے اور علما جو تھے موجود جنازے کے اندر ان کو میں نے کہتے ہوئے سنا محمد اق اسحاق یہ دونوں جا رہے ہیں جو ان میں یہ محمد بن اسماعیل یہ اشاق میرا سے زیادہ فقیر ہے کس کی شاید چاہیے تو اساد میرا ہوا جو بہت بڑے فقی بھی تھے محدود بھی تھے باقاعدہ لوگوں نے ان سے بڑے فقیر ہیں فقی ان سارے اخبار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور نانی بلکہ اس زمانے کے مشہور علماء کرام سے ان سب راہ کی ہے کیا مقام تھا اسی طرح سے ایک قول میں نے ایک بات کے عالم کا ذکر کر دیا ہے اسی گھرانے سے شیخ ابراہیم ببنحمد الطیفی علامہ سندھی کا قول ہے انہوں نے کہا ہے الباری امام المشتم براسی شا فی و مالک و احمد و سفیان طوری احمد بن حسن جس طرح سے ابو و حیفا مالک احمد سفیان سوری محمد بن حسن یہ لوگ باقاعدہ ایمان تھے مجتہد تھے مستحد مطلق تھے اسی طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ ان سے قطعی طور پر کم نہیں ہے کس کی شادی صاحب ایک مشہور کے عالم علامہ سندھ ان کی بہت ساری شرح ہیں بخاری کی بھی شرح ہے ان کی, کی, کی لکھیے ان کی شاید خود ہے کہ امام رحمہ اللہ ان تمام فقائے کرام سے ثقافت کے معاملے میں کسی طرح سے قطعی طور پر کم نہیں ہے ان تمام اخبار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخائے رحمہ اللہ فطر کے بعد میں کس مقام اور کس مرتبے کا خاص سے خود امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بار فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کی کوئی مسئلہ پیش آئے لیکن فیض الحال صاحب کوئی مسئلہ پیش آئے اور اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ایسا نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس کا حل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے بالکل تو کسی نے سوال کیا یہ تو ٹھیک ہے قرآن سنت سے قیامت تک کے لیے ہے لیکن اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے قرآن سنت سے یہ تو ہے دعویٰ آپ کا ٹھیک بالکل ہے تو اس کا حل موجود ہوگا تو قیامت تک کے لیے یہ ہے تو قیامت تک کے مسائل کا بھی ہوگا لیکن اس کی مارفت بھی ممکن ہے انسانوں کے لیے کہا بالکل جی ہاں ممکن ہے. اس طرح کا دعویٰ ہر ایک مناسب نہیں کر سکتا ہے امام بخائر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح بخاری یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ امام بخائر رحمہ اللہ کا فقل میں کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا کس طرح سے انہوں نے مسائل کا استعمال کیا استخر کیا ہے اور آپ کے لیے بہت سارے مسائل لا کر کے جمع کر دیے ہیں اور چنان سے قول مشہور ہے کہ بخاری کی جمی اگر آپ کے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھنی ہو ان کے صحیح مسائل دیکھنے ہو تو آپ کہاں دیکھ لیجئے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے اندر ترجمت الباب قائم کیا ہے انامین لگائی ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ معلوم ہو جائے گا کسی مسئلے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے اس یہ ان کی فقہ معلوم ہو جائے گی اور فطر میں کیا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اگر آپ ان کے تناظم کو دیکھیں تو یہ تو امام بخار رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ کس کتنے تھا تو حدیث کا خون اس میں ممتاز فرق کا معاملہ ہو اس میں بھی اپنے تمام حفظوں پر امام بخار رحمہ اللہ بھائی ایک بات اور جواب کے یہاں نہیں موجود متصرے مطلب کے اندر امام بقار رحمہ اللہ ذرا سا شما چکا ہے امام رحمہ اللہ پھر بہت بڑے عالم نہیں سے مانا بہت بڑے عابر اور انسان بھی تھے چنان تو اس کے بارے میں دیکھ لیا امام بخار کے کیسے متقی فرہدگار انسان تھے اس کے بارے میں ایک واقعہ دیکھیں رہے ایک بار امام بخار احمد اللہ کی بات جانتے ہیں امام مقایر احمد اللہ نے کیا خاصہ مال برسے میں پایا تھا اپنے والد صاحب ہدایت کی تھی اس تو ایک بار ان کے بعد ان کا تجارتی مال آیا تھا چران سے شام میں کچھ لوگ آئے اور کہا گئے جتنا سارا مال آتا ہے ہم آپ کو پانچ ہزار گرام دے رہے ہیں منافع اس پر ہمیں دے دیجیے کثیر سوچ کے بتائیں کل آئیے گا کل جو ہے اگلے دن کچھ اور تعریف پہنچ کے آخر. کہتا ہے سار درام لے کر زائد منافع لے کر کے دے دیجیے سار نیند نہیں دے پائیں گے ہم میں نے رات ہی میں نیت کر لی ان لوگوں کو دینے کی لہٰذا میں اپنی نیت کو نہیں توڑنا چاہتا ہوں پہلے والے سے کوئی بات نہیں کہا میں نے رات ہی میں نیت کر لی تھی جو لوگ کل میرے پاس آئے تھے انہیں مجھے مال دینا ہے لہٰذا آپ لوگ چلے جائیں میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں جائے گا لہٰذا ایک بار جب نیت کر لی کہ فلاں لوگوں کو دینا ہے طے نہیں کیا فلانا طے نہیں, نہیں کیا نیت کی ان لوگوں کو دینے کی لہٰذا صرف ایک بار نیت کر لی ان لوگوں کو دینے کی تو میں اپنی نیت کو نہیں توڑنا چاہتا لہٰذا دس ہزار منافع نہیں دیا کتنے منافع دے دیا اس کو منافع؟ کہانی نہیں مانا کہانی حصی دیو مالا کہانی پر کیے حقیقت واقعات ہیں اور انہوں نے پانچ ہزار گرام کے منافع پر مال جو تجارت سے پہلے آئے ہوئے تھے ان کے اسی طرح سے بہت سے واقعات لوگوں نے ذکر کیے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ اللہ کو اللہ تعالیٰ غیبت کے مارے میں میرا معاوضہ نہیں فرمایا کیونکہ پوری زندگی میں نے کسی انسان کی غیبت نہیں کی اس کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات کہنا آسان ہونا تھا کہ اللہ کے پاس میں جاؤں گا تو انہوں نے مجھے ان امید اللہ کی بات سے جب میں اس سے جا کر کے میری ملاقات ہوگی میرا محاسبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریبت کے بارے میں یہ میرا محاسبہ نہیں کرے گا کہ آپ نے فلاں کی ریبت کسی موقع سے کم کیوں کی کسی کی دعو کر سکتا ہے تو جہاں امام خیر رحم اللہ علم کے اعلیٰ وہی جس طرح سے مسئلہ ہو سکبہ کا مسئلہ ہو اس میں بھی اعلیٰ برف تھے ایک مرتبہ مشغول تھے یہ تصایہ ہوتے ہیں, ہیں, ہوتے ہیں, ہیں, ہوتے ہیں پیلی پیلی ہوتی ہے گڑ مار دیتی ہے تم لوگ جی ہاں پیلی جو چھوٹی والی ہوتی ہے سچے بنا کے تو سلاد مشغول تھے سترہ مقامات پر اس نے ان کو ڈگ مار دی سلاد ادا کرتے رہے سلاد سے پارے ہوئے تکلیف ہو رہی دیکھا لوگوں نے سترہ مقام پر فرمایا پتا ہے سلاد میں تھا اور ایک آیت میں پڑھ رہا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بیچ میں پتا کر سلاد مکمل کرنے کے بعد میں نے دیکھا کیا ہوا اس کے اندر معلوم ہوا سترہ مقامات پر بھی نکلنے کے کی فکر کیسے نکلے سترہ مقامات تو یہ امام بخیر رحمہ اللہ طرح کے عابد واہد انسان سے اور امام بخار رحمہ اللہ کے ذہر کا ایک اور آخری واقعہ سن لیں آپ لوگ امام بخار رحمہ اللہ ایک بار بیمار تھے لوگوں نے امام بخار رحمہ اللہ کا پیشہ یورین ٹیسٹ کے لیے اس زمانے کی روسی پا کے ان کے یہاں کہ کیا مرض ہے آخر فادہ نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں نے جب دیکھا ان کا پیشاب پیشاب ان راہبوں کے پیشاب کی طرح سے معلوم ہو رہا ہے جو لوگ سالن کا استعمال نہیں کرتے ہیں جو لوگ سالن کا استعمال نہیں کرتے ہیں ان کے پلاؤدہ نے آ کر کے کہا کہ یہ رپورٹ آئی ہے اور اس طرح لوگوں نے کہا تو کیا کہ کیا گستا ہے کہا چالیس سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا <سؤال> چالیس سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا ہے صرف اس پر گزارا کیا ہے سوکھی روٹی سے کون زمانہ ہے چاہے وہ طلبہ کا زمانہ ہو چاہے یہ امام بخاری بننے کا زمانہ ہو کہا چالیس سال سے میں نے سالن کا استعمال نہیں کیا ہے لوگوں نے طبقات پوچھا اب اس سے بیماری کا علاج کیا ہے بیماری ہو گئی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ سالن کا استعمال کریں اس ساتھ میں دال ہونی چاہیے کوئی بھی سبزی کوئی بھی سالن اس طرح کا بھی ہونی چاہیے صرف سوکھی روٹی کھائیں گے تو اس کی بیماری ہے تو لوگوں نے کہا آپ سالن کا استعمال کر کا نہیں ہوتا ہے اتنا کا ٹائم کہ سالن کا کام کریں اور یہ کریں وہ کریں سوکھی روٹی رکھ کے اٹھائے اور جب بھی کھا لیا اس کو نے بہت زیادہ اقرار کیا کہا چلو تھوڑا سا گڑ لے, لے لیا کریں گے ساتھ میں کیا کہا چلو تھوڑا علم ایسے نہیں ان آرام طلبی کے ساتھ چاہیں آپ اور پرانے زمانے میں سے کھانا کم ملتا تھا لیکن بہت ہی کھانا جیسا ہوتا تھا؟, سے بھرپور تھا, معنی تھا؟, والا ایسا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہونا تھا ایسا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے سوکھی روٹی میں کتنا ٹائم ملے گا سورم سے سوکھی روٹی کتنا ٹائم ملے گا کتنا کھا پائیں گے آپ جو ہے تو ایسی آپ دیکھ لیں جو پرانا زمانے سب کے حال تھا ان کے سامنے دنیا نہیں پڑھنا علم کی خدمت ان کے سامنے تھی اللہ و تعالیٰ کے سامنے محاسبہ ان کے سامنے تھا دنیا ان کے سامنے نہیں تھی وہ کچھ کر کے گئے ہیں اور باقی جن کا مت نظر اصل دنیا ہو اور سانوی ہو ایسے لوگوں سے کوئی کام نہیں ہوتا جو لوگ اس کو اصل جب تک نہیں بنائیں گے تب تک تو امام رحمہ اللہ کوئی مامخواہ محلہ اب اس کے بعد چند اقوال اس زمانے کے علماء کے اللہ کی عام فنا کے بارے میں کیا لوگوں نے امام فاری کی تاریخ میں کلمات کے ہیں بہت سارے لوگوں کے اقوال آ چکے ہیں انہیں اخوال میں سے امام دارمی اس زمانے کے مشہور عالم دین ہیں جن کی کتاب کو کچھ لوگوں نے کچھ بھی میں شمار کرنا چاہا ہے جی شمار, کا شمار کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا تو امام دارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سطراعیۃ العلماء عبل حرمین والشام و حجاز شام تم اج محمد اسماعیل میں نے مکہ مدینہ دیگر بلاد حجاز شام اس طرح سے عراق عراق میں سر آتا ہونا سر بدرا بغداد ان سب جگہ کے علماء کو دیکھا ہے لیکن میں نے کوئی انسان امام بخاری سے زیادہ جامع کمالات نہیں دیکھا بہت سے لوگ دیکھا میں نے لیکن امام بخاری سے زیادہ جامع کمالات آج تک نہیں دیکھا میں نے کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی حمایت مشہور محدید دو سو پچپن دو سو چھپن کس کے ہے امام سو پچپن من کے بعد ہے تو مشہور محدید ان کا یہ بیان ہے ان سے زیادہ جامع کمالات ہر بات سے میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کوتاہ بائی سعید امام بخاری کے استاد ان کا فرمانا ہے یا ہاں اُلا نظر تو پھر حدیث مجھے حدیث میں بھی, اور اور میں بھی میری نظر ہے اور رائے اور سخت میں بھی میری نظر ہے اور فکا کے ساتھ بھی میرا رہنا ہوا ہے اور نیازہ کے ساتھ بھی میرا بڑے بڑے جاہدوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اور بہت بڑے عابدوں بھی دیکھا ہے ہمارا عی تو منظو مطلب احمد اسماعیل جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک ان تمام امور میں میں نے محمد اسماعیل جیسا انسان کوئی نہیں دیکھا چاہے وہ عبادت و زود کا معاملہ ہو چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو چاہے وہ فرد کا معاملہ ہو کسی عمر میں میں ان سے بڑا کوئی عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا اس کی اجازت یہ ان کے استاد کی اور ظاہر انہوں نے کن کو کن کو دیکھا اپنے اساتذہ کو دیکھا اپنے زمانے کو لوگوں کو دیکھا ان سے بڑا عظیم انسان میں نے نہیں دیکھا امام احمد محمد الرحم امام بخاری کے مصور اخدار ان کا کہنا ہے معرفرت فراسان مطلب محمد اسماعیل فراسان سے آج تک کوئی انسان محمد اسماعیل سے بڑا فائدہ نہیں ہوا جتنے بڑے مہاتسین تھے سب وہی رہنے والے تھے کہ آج تک کوئی انسان اس سے بڑا خراسان سے نکلا ہی نہیں امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ آج تک جتنے مہاتسین کے پاس میں گیا کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کیا لگے میں چھوٹا ہوں آج سوائے ایک انسان اور کون انسان ہے علی بن مدینی علی بن مدینی کے علاوہ کسی بھی انسان کی مدلس میں میں نے اپنے آپ کو کم تر محسوس نہیں کیا کہ میں کم تر ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام فرمایا تھا پھر فرمایا تھا لوگوں نے آ کر کے یہ بات کس کو بتائی امام مقاری کو عالب مدینی کو کر کے بتائی امام مقاری ایسا کہہ رہے ہیں کی میں نے اے, کسی کو اے, کسی کے سامنے اپنے آپ کو چھوڑا دیا تو لو تھوڑی کوئی دیکھا ہی نہیں ان کی باتیں کہنے دیجیے انہوں نے آج تک چاہے میں ہوں چاہے یا بن مہین چاہے مدرمبل. انہوں نے آج تک اپنے جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں کس کی شہادت مولانا صاحب کلام کی نمبل کی ان کے مشہور استاد علی بن مدینی کی شہادت ہے تو اس سے آپ باقاعدہ اندازہ کر لیجیے امام بخاری رحمہ اللہ جمین اب کیوش کی اور جو اللہ تعالیٰ نے خود ہے ذہن اور حافظہ فرمایا اس کے نتیجے میں کس مقام پر کس مرتبے پر فائز تھے ایسے ہی کوئی امام بخاری بنانا تھا یا ایسے نہیں ہوتا امام بخاری کوئی بن گئے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میری یہ بس میں ہوتا کہ میں اپنی عورت میں سے چند سال کاٹ کر کے امام بخاری کی عمر میں جوڑ سکوں اگر یہ میرے بس میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر یہ کہیں کہ کچھ دے دوں تو میں اپنی عمر کا کچھ حصہ نکال کر کے امام بخاری کو دے دیتا کیونکہ میرا مرنا ایک عام انسان کا مرنا میں مر جاؤں گا تو کیا ایک عام انسان کا مر گیا ہو ایک عام آدمی نہیں کہے گا عالم کہے کوئی تو میرا مرنا ایک عام انسان کا مرنا ہے وہ موت تو محمد اسماعیل فی ایک عام اور امام بخاری کے مرنے سے دنیا سے علم اٹھ جائے گا دنیا سے کوئی ایسے لوگوں کی سمجھنا تھی کہ اگر ہمارے بس میں ہو تو اپنی عمر کا حصہ کس کی عمر میں جوڑ دیں امام بخاری عمر میں جوڑ دیں اسی طرح سے بہت سارے اخبار امام بخاری کے بارے میں موجود ہیں جن کا حق یہاں پر ہو نہیں سکتا ہے امام حافظ آپ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب باری کے مقدمے میں بہت سارے علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں اور ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اور سب اقوال کس کے زمانے جو انہوں نے امام بخاری کے ذکر کی زمانے کے لوگوں کا ذکر کیا اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اخبار بخاری کے, زمانے زمانے کے لوگ تھے فتح تو باب طرح مناخری ہی اگر میں ان لوگوں کے اقوال ذکر کرنا شروع کر دوں جمع بخاری کے بعد کے ہیں یہ تو سب ان کے زمانے کے ان کے ہم ہیں ان کے کے اقوال ہیں اگر میں مخاری کے بعد کے لوگوں کے جو اقوال ہیں ان کو ذکر کرنا میں شروع کر دوں لا فن القرط و نفیت تو کاغذ ختم ہو جائے انسان کی ساخے ختم ہو جائیں لیکن جون کے منا لوگوں نے ذکر کیے ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں فضا کا بحر اللہ یہ تو لا پیدا کے سمندر یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارا نہیں آپ تلاش کرتے ہیں کوئی کنارہ ہو یہ آخری بہت ذکر کیا ہے یہ سکہ بول ہو گیا یہ حضرت اللہ کا یہ وہ سارے اخبار ہیں چند اخبار جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں مول کے مقام اور مرتبے کا حل بتنا فصل بتنا تو سوچ انسان کو حصہ انسان جہاں تک ہو کوشی کرنا چاہیے لیکن ایسے سوچ ہو تو نہیں ہوں گی سوچوں کو مارانا تھا ایسے بھی کچھ نام اور ہمار ای آ... ایمان، ایمان، ایمان، ایمان، <سلام> <سلام> جو لوگ باپ کے پاس ایسے لوگوں سے, ہیں. جو دو سے اور دوسرے ایسے کی بات سے کیا